انعبۃ اللہ خطبۂ عید الفطر آڈیو بک بائی مکتبہ اسلامیہ خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجئے مصنف مولانا سید جلال الدین عمری بسم اللہ خطبۂ عید الفطر شمبا یکم سوال چودہ سو انتالیس ہجری مطابق سولہ جون 2018 عیسوی مولانا سید جلال الدین عمری امیر جماعت اسلامی ہند ہر برس مرکز جماعت کی مسجد اشاعت اسلام میں عیدین کا خطبہ دیتے ہیں خطبہ سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور بہت توجہ سے انحم سے سنتے ہیں امسال نمازیوں کی تعداد گزشتہ برسوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی مولانا نے اس بار جو خطبہ دیا اس کا تعلق انعبت اللہ سے تھا در حقیقت اسی میں امت کی فلاح و کامرانی ہے اسی سے وہ دنیا میں امامت و قیادت کا مقام حاصل کر سکتی ہے موجودہ حالات میں اس خطبہ میں قرآن کی روشنی میں امت کی رہنمائی کا سامان موجود ہے اس لیے اسے کتاب کی شکل میں مرکزی مکتبہ اسلامی شائع کر رہا ہے محمد رضی الاسلام ندوی حمد و سلاد کے بعد بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں محترم خواتین ماؤ بہنوں اور بیٹیوں ولا عالمران کمزوری نہ دکھاؤ غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری دہلی کے برادران اسلام کو بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں حالات جیسے بھی ہوں عید منانے کا حکم ہے اور ہم اس کی تعمیل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے محترم حضرات و خواتین ہمارے مسائل ہیں اور بہت سنگین مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں یہ کوشش جاری رہنی چاہیے اس میں کوتا ہی صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فتق اللہ مستتا اللہ تعالیٰ کا تقوا اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استعداد ہے آتغابن آیت نمبر سولہ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس نے ہم پر طاقت سے زیادہ بار نہیں ڈالا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کے سامنے جواب دہی کرنی ہوگی کہ جو کچھ ہمارے اختیار میں تھا وہ ہم نے لگا دیا اور جو نہیں کر سکے وہ ہماری طاقت سے باہر تھا اللہ تعالی نے ہمیں نماز روزے کا حکم دیا ہے زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کی ہدایت کی ہے استعداد ہو تو حج فرض کیا ہے اس نے کہا ہے کہ بیوی بچوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے انہیں فتنہ نہ بننے دیا جائے اس نے کہا ہے کہ امت کے ساتھ خیر خواہی کی جائے اور اسے دین پر قائم رکھنے کی سعی کی جائے اس نے تبلیغ دین اور اس کی سربلندی کے لیے جد و اور اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے کی ہدایت کی ہے ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ کل قیامت کے روز کیا ہم کہہ سکیں گے کہ ان امور کی انجام دہی کے لیے ہمارے اندر جو توانائی تھی وہ ہم نے صرف کر دی اور جو نہ کر سکے وہ ہماری طاقت سے باہر تھا اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ کیا کچھ ہماری استعداد میں تھا اور کیا ہماری استعداد سے باہر تھا اس کا حکم ہے اللَّهِ حق جہاد ہی الحج آیت نمبر اٹھتر اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو جس طرح جد و جہد کا حق ہے اس کے لیے اس نے تمہیں منتخب کیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا دین کے لیے جد و جہد کا حق ادا ہو رہا ہے دوستوں اور ساتھیوں موجودہ حالات میں ہمیں ہر طرح کے مشورے دیے جاتے ہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ کمزوروں ہی کو مشورے دیے جاتے ہیں اس میں ترخم اور ہمدردی کا پہلو غالب ہوتا ہے جو طاقتور ہے وہ مشوروں کی ضرورت نہیں محسوس کرتا بلکہ اس سے مشورے لیے جاتے ہیں اور اس کی تقلید میں فخر محسوس کیا جاتا ہے قرآن کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ آلِ عمران 149 تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو اگر تمہارے اندر اللہ تعالی پر صحیح معنی میں ایمان ہے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے تم تیار ہو تو تمہاری کمزوریاں دور ہوں گی اور تمہیں لازمن سربلندی عطا ہوگی یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے اس سے سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے کیا اس کے وعدے پر ہمیں یقین نہیں ہے اس امت نے ہر طرح کے تجربے کیے سیاسی اور غیر سیاسی کوششیں کی لیکن مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے اس کی قسمت نہیں بدلی اس کے لئے ضروری تھا کہ اللہ تعالی کی نصرت حاصل ہوتی اس کے بغیر اس کی کوئی بھی کوشش نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی قران پورے زور کے ساتھ کہتا ہے ا ينصرکم الله فلا غالب لكم و اي يخزلكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوکل المؤمنون آل عمران 160 اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے تاریخ کے اوراک اس کی تائید کرتے ہیں کہ جب اللہ کی نسرت اس امت کو حاصل رہی وہ سر بلند ہو کر رہی کوئی اس پر غلبہ نہ پا جب اس کی نسرت سے وہ محروم ہو گئی تو کسی کی حمایت اس کے کچھ کام نہ آئی اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کی شرائط کی تکمیل ہو اللہ تعالیٰ سے توقعات ہی نہ رکھی جائیں بلکہ اس کے مطالبات بھی پورے کیے جائیں اللہ کے اس ارشاد کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے وہیب دا فل وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ البقره 186 جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دو کہ میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری پکار کا جواب دیں اور مجھ پر ایمان رکھیں توقع ہے وہ ہدایت پائیں گے اللہ تعالی اپنے بندوں سے قریب ہے وہ ان کی دعائیں سننے کے لیے لمحہ ایسا نہیں جس میں وہ ان کی دعا نہ سنتا ہو. وہ چاہتا ہے کہ بندے بھی اس کی آواز پر لبیک کہیں اور اس کی اطاعت کے لیے تیار ہوں یہی راہ راست ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اور رشد و ہدایت سے سرفراز ہے اہل کتاب سے کہا گیا وَعَوْفُ وَإِيَّا <بُون> آیت نمبر 40. پورا کرو میرے احد کو جو تم نے مجھ سے کیا ہے میں تم سے کیے گئے عہد کو پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ڈرتے رہو یعنی یہ کہ تم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ احکام شریعت کے پابند رہو گے اسے پورا کرو میں نے تم سے جو عہد کیا تھا اسے میں پورا کروں گا اور تمہیں دنیا اور آخرت میں سرخ اور کامیاب کروں گا اللہ تعالی کی نصرت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کے دین کی حمایت میں آپ کھڑے ہوں بنو ان تنسر اللہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو سبات عدا کرے گا محمد آیت نمبر ساتھ بزرگو اور دوستو اب آئیے دیکھیں کہ کیا ہمارا ایمان وہی ایمان ہے جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے اور جس پر اللہ تعالی کی مدد اور نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے قرآن کہتا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَصُودِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْطَابُوا وجاہدو بانفالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولائکہم الصادقون الحجرات ایت نمبر 15 مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہی سچے اور راست باز ہیں ایمان وہ معتبر ہے ایمان وہ معتبر ہے جس سے یقین و اظہان ابل رہا ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات پر شک و تردد کی پرچھائیاں تک نہ پڑی ہوں اور جو انسان کو اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی کے لیے آمادہ کرے جس کا یہ حال ہو وہی اپنے دعوے ایمان میں مخلص اور سچا ہے ایک جگہ فرمایا گیا انمن الزین ذکر اللہ وجلت قلوب مومن تو بس وہی ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہلنے لگتے ہیں الانفال آیت نمبر دو ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی عظمت و حیبت سے ان پر لرزش طاری ہو جاتی ہے اس کی قدر و طاقت کے تصور سے وہ کانپ اٹھتے ہیں اس دنیا میں آدمی اقتدار وقت سے ڈرتا ہے حکومت سے خوف کھاتا ہے اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو تو معافی کا طلبگار ہوتا ہے معافی کی توقع نہ ہو تو روپوش ہو جاتا ہے دوسرے ملکوں سے پناہ کا طالب ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی سے آدمی کہاں راہ فرار اختیار کرے گا یہاں ہر طرف اسی کی حکومت اور فرما روائی ہے اس کی گرفت سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں ہے ماشر جن انسطا تم انختار اللہ بلطان اے گروہ و انس اگر تم آسمانوں اور زمین کے اطراف سے نکل کر جا سکو تو چلے جاؤ لیکن تم نہیں جا سکتے اس کے لیے جو اقتدار اور طاقت چاہیے وہ تمہیں حاصل نہیں ہے زمین و آسمان پر اور پوری کائنات پر اللہ کی حکومت ہے کسی میں یہ زور نہیں ہے کہ اس کے حدود ملکیت سے باہر نکل سکے۔ اس قائنات میں اللہ تعالی سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے کہ اس سے انسان کو ڈرائی جائے۔ اس کی قدرت سے زیادہ کسی کی قدرت نہیں کہ اس کا خوف دلائی جائے۔ لیکن افسوس کہ اللہ تعالی پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی اس کی قوت اقتدار کا تصور نہیں کرتے اور اس سے خوف نہیں کھاتے۔ اہلی ایمان کی ایک خصوصیت یہ بتائی گئی ہے جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں سورت الفال آیت نمبر دو اللہ کی آیات سن کر ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور راہ حق زیادہ وضاحت سے ان کے سامنے آ جاتی ہے یہ خیال ذہن کے کسی گوشے میں نہیں ابھرتا کہ اس پر عمل کی وجہ سے ہم پریشانی میں پڑ گئے سخت سے سخت حالات میں بھی جبکہ دین پر چلنا دشوار ہو ان کا ایمان غیر متزلزل ہو جاتا ہے اور انہیں ایمان ہوتا ہے کہ حق یہی ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے انہیں اسباب دنیا پر نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقل ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے مسائل حل کرے گا اور ہماری دشواریاں دور فرمائے گا. جنگ خندق میں مدینہ پر دشمنوں نے ہر طرف سے یلغار کر دی اور محسوس ہو رہا تھا کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اس وقت اہل ایمان پر اللہ کے توقل کا یہ عالم تھا کہ وہ پکار اٹھے کہ یہی اللہ کی رحمت کے نزول اور اس کے وعدوں کی تکمیل کا وقت ہے۔ ولما رالمؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما اور جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا اس نے ان کے ایمان اور اطاعت کے جذبے میں اضافہ ہی کیا الاحزاب آیت نمبر دوستو اور ساتھیو اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق مالک معبود و مسجود اور فرما روائے حقیقی ہے یہ نیل گوں آسمان یہ چمکتے ستارے یہ آفتاب و مہتاب یہ گردش کرتی ہوئی زمین یہ شجر و حجر یہ دریا اور پہاڑ سب اس کے تابع ہیں کسی میں مجال نہیں کہ اس کے حکم سے ذرہ برابر سرطابی کرے اس کی قدرت بے پایاں ہے وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے اس کی مشیت ہر چیز پر غالب ہے اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اس کی سلطنت مشرق و مغرب شمال و جنوب ہر طرف ہے وہ ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے وہ سیاہ رات سے روشن صبح نکالتا ہے مردہ زمین کو چمن میں تبدیل کر دیتا ہے کائنات کے ہر گوشے سے یہ صدا بلند ہو رہی ہے کہ تم اس خدا کے ہو جاؤ یہ دنیا تمہاری ہو جائے گی پھر تمہیں کوئی زیر نہ کر سکے گا یہ آواز ہر طرف گونج رہی ہے کاش ہم یہ آواز سنتے ہماری دنیا بدل جاتی پروگرام عید ملن شمبہ ہجری مطابق 23 جون 2018 ہزار جماعت اسلامی ہند کی جانب سے مرکز جماعت میں اید ملن کی تقریب ہر سال کی طرح اس سال بھی خصوصی اہتمام کیا گیا جس میں مذہبی سماجی اور سیاسی رہنماؤں سفارت خانوں کے نمائندوں اور میڈیا کی اہم شخصیات کے علاوہ خاصی تعداد میں برادران وطن نے شرکت کی امیری جماعت نے تمام لوگوں کا خیر مقدم کیا اور عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کی اس مناسبت سے انہوں نے جو تقریر کی تھی وہ یہاں پیش کی جا رہی ہے محمد رضی الاسلام ندوی میں آپ سب کا اپنی طرف سے اور جماعت اسلامی ہند کی طرف سے اس مجلس میں دل سے خیر مقدم کرتا ہوں برادران اسلام عید کی مبارک بعد قبول فرمائیے رمضان سے ہم نے بہت کچھ حاصل کیا رمضان میں اللہ تعالی سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا احساس ابھرتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید ہماری رہنما کتاب ہے اسی سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح ہے رمضان میں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے رمضان میں عبادات خاص طور پر فرض اور نفل نمازوں کی طرف ہماری توجہ بڑھتی ہے اور اللہ کی یاد تازہ رہتی ہے رمضان میں ہم لغو اور فضول باتوں اور فضول کاموں سے بچتے ہیں اور اپنے اوقات کو بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں رمضان ہمدردی غم خواری اور مواصلات کا مہینہ ہے اس میں دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے اور ان کے کام آنے کا جذبہ اگھرتا ہے ان سب چیزوں کو باقی رہنا چاہیے اس میں ہماری ذاتی فلاح بھی ہے اور امت کے مسائل کا حل بھی اس وقت ہمارے سامنے برادران اسلام کے ساتھ غیر مسلم برادران وطن بھی ہیں آپ سب ہی سے بعض باتیں عرض کرنی ہیں دوستو اور ساتھیوں اس ملک کی ایک بڑی ضرورت یہ ہے کہ یہاں فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر فرقہ اپنی انفرادیت ختم کر کے دوسرے میں ضم ہو جائے یہ غیر فطری اور ناقابل عمل ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہر گروہ اپنی انفرادیت کو باقی رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرے اس سے باہم محبت اور الفت بڑھے گی اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام ہوگا سب مل کر ملک کی فلاح کے بارے میں سوچ گے اس ماحول کو خراب کرنے اور اس فضا کو مقدر کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے اس وقت ملک کے ایک طبقے میں یا یوں کہیے بعض لوگوں میں یہ احساس ضرورت سے زیادہ ہی ہے کہ ملک ان کا ہے یہاں کے وسائل ان کے ہیں اور اقتدار ان کا ہے ترقی کے مواقع انہی کے لیے ہیں یہاں وہ ہر طرح محفوظ ہیں وہ جو چاہے کر سکتے ہیں ان پر گرفت آسان نہیں ہے اسی کا مظاہرہ ہے جو ہجومی تشدد موب لنچنگ یا گائے کا تحفظ کاؤ پروٹیکشن یا عبادت گاہوں پر حملوں کی شکل میں ہوتا رہتا ہے اور مختلف مواقع پر اقلیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے خلاف قانونی کاروائی بھی ہوتی ہے لیکن مختلف وجوہ سے وہ غیر مؤثر ہے ایسی نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنی جارحیت سے باز آ جائیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اقلیتوں کے خلاف اس طرح کے اقدامات چند ایک ہیں اتنے بڑے ملک میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے خوف اور دہشت کا جو ماحول پیدا ہوا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے اقلیتوں میں یہ احساس ابھر رہا ہے کہ وہ یہاں غیر محفوظ ہیں ان کے لیے ترقی کے مواقع نہیں ہے یا محدود ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال نہیں کر پا رہے ہیں ملک میں اقلیتوں اور کمزور طبقات کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس پر بہت سے سوچنے سمجھنے والے افراد اور معروف سکالورس وقتن فوقتن آواز اٹھاتے ہیں اور انسانی حقوق کے لیے متحرک تنظیمیں بھی اس کے خلاف بولتی ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ اب بین الاقوامی سطح پر بھی اس کا تذکرہ ہونے لگا ہے جس سے ملک کی تصویر بگڑتی ہے اس میں شک نہیں۔ حالات کو ٹھیک کرنا اور اقلیتوں اور کمزور طبقات کو اعتماد میں لینا حکومت کا کام ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے اس کے ساتھ یہ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ملک کی فضا کو بہتر بنائیں اور اقلیتوں میں جو خوف و ہراس پایا جاتا ہے اسے دور کریں اور ان میں اعتماد کا ماحول پیدا کریں اس کے لیے پوری قوت سے آواز اٹھانی ہوگی اور فرقہ پرست طاقتوں کا سختی سے مقابلہ کرنا ہوگا ہمارا سماج ایک تقصیری پلورل سماج ہے جہاں مختلف مذاہب ہیں کلچر کا اختلاف ہے اور زبانیں بھی مختلف ہیں ملک کے بہت سے مسائل ہیں ان کے حل کے بارے میں ہمارے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوگا اسے برداشت کرنا ہوگا اور اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے بحث و مباحثہ اور ڈائلگ کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا اس کے نقطے نظر کو دشمن کا نقطے نظر تصور کرنے کی جگہ اسے سمجھنے کی سنجیدہ کوشش کریں بحث و مباحثہ اور گفتگو سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں بسا اوقات اس سے عداوتیں ختم ہوتی ہیں اور دوستی اور رفاقت کی راہیں کھلتی ہیں کیوں نہ ہم اپنے ملک میں تقریر و تحریر کے ذریعے آپس میں تبادلہ خیال کا راستہ نکالیں اس کوشش میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا تعاون نہایت ضروری ہے ملک کے مفاد میں اسے تعاون کرنا ہی چاہیے یہ اس کی ذمہ داری ہے اس سے امید ہے کہ موجودہ فضا بدلے گی گفتگو سے حریف طاقتیں اور ایک دوسرے کے دشمن ممالک اپنے مسائل کا حل نکال لیتے ہیں اس کی تازہ مثال ٹرمپ اور شمالی کوریا کے صدر کی ملاقات اور گفتگو ہے مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی کا اتحاد زیادہ پرانی بات نہیں ہے کیا ہم اپنے وطن میں باہم گفتگو اور تبادلہ خیال سے مسائل حل نہیں کر سکتے یوں مخصوص ہوتا ہے جیسے اختلافات کو دور کرنے کے لیے ایک میز کے گرد جمع ہونے سے ہم گھبراتے ہیں آخر یہ راستہ ہم کیوں نہیں اختیار کرتے اس وقت ملک کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ نفرت اور عداوت کی جو آندھی چل رہی ہے اسے محبت خیر خواہی اور افہام و تفہیم کی ٹھنڈی اور خنک ہوا میں تبدیل کیا جائے اس کے لیے ضرورت و ہمت کے ساتھ ہم سب کو سامنے آنا ہوگا یہ مجمع جو موجودہ حالات سے متفکر اور پریشان ہے اور حالات کو بدلنا چاہتا ہے وہ اگر کھڑا ہو جائے تو یقین ہے کہ اس ملک کے بحیخوا اور انسانوں کے ہمدر اس کا ساتھ دیں گے ملک کے سارے ستم رسیدہ اس کے دوش بدوش کھڑے ہوں گے جن کے حقوق پامال ہو رہے ہیں وہ اس کی صف میں نظر آئیں گے اس سے ایک تحریک شروع ہوگی اور ملک کو صحیح راہ دکھائی جا سکے گی وہ راہ جس میں مساوات عدل و انصاف اور حقوق کی پاس داری ہو اور کوئی کسی پر دست درازی نہ کر سکے آئیے اس سمت میں بڑھیں یہ ملک آپ کے انتظار میں ہے میں دوبارہ آپ حضرات کا اپنی طرف سے اور جماعت اسلامی ہند کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں